लावा से पला तो आज मतम हैवतम भी को गल स व بسم اللہ الرحمٰۃ رب رب رب نساہی أعوذ بالله من الشيطان الرزين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إذاك نعبد وإذاك نستعين يحبن استراف المستقيم <تصفيق> آج کا پہلا سبق پہلے دن اس دولت کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس دولت کا بہت زیادہ اہم ہونا اور اس کی فضیلت یہ کتابیں لڑی قرآن ندی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و حاضر ہوئی اس کے آنے سے پہلی کتابیں منصور ہوئی تو ظاہر ہے کہ جو کتاب مناسب ہے اس کا مرتبہ اور مقام باقی ساری علاج قطب سے بلند نفر پہنچا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پہلی کتابیں اللہ تعالیٰ نے معذر کو کی لیکن ان کی حفاظت کا بیڑا نہ بتایا قرآن مجید کے نازم کرنے پر اللہ نے صاف کہا کہ ہم نے اس کی خود حفاظت کرنی ہے کسی وجہ سے کئی تو پہلی کتابیں یا سیفے ایسے ہیں کہ جن کا اب دنیا میں نام و نقصان تک نہیں ہے اور کئی کتابیں ایسی ہیں کہ جن کا نام الشان تو ہے لیکن ان میں کافی ساری تاریخ کا علماء فیصلہ کرتے اقرار کرتے کافی تاریخ کی ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی لفظی کہاری آج تک نہیں ہو سکتی اس کی لفظی تہاری آج, آج تک بھی ہو سکتی مینوی تعریف ہوتی ہے لیکن ہر زمانے کے اندر اللہ پہلا ایسے علماء کو پیدا کرتے ہیں جو اس مینوی تعریف کا جواب دے دیتے ہیں اور صحیح بات کو واضح کر دیتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں یہ سمجھو کہ تعریف لفظی سے مکمل معخوص اور, اور تعریف مینوی سے بھی تقریباً ماخوذ تو پھر اس کتاب کی فضیلت پہلے کتابوں پر ثابت ہو گئی کیونکہ انہیں تاریخ نے راہ پکڑا اس کتاب میں تاریخ نے, نے راہ نہیں پکڑا تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہوا اس کا مرتبہ اور مقام اونچا ہو گیا جب اس کتاب کے ساتھ تعلق کی وجہ سے مرتبہ اور مقام اونچا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کتاب کا مرتبہ اور مقام پہلے اونچا ہے تبھی تک اس کتاب کے ساتھ تعلق کی وجہ سے مطالعے کا مرتبہ اور مقام بلند ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ کتاب نازل ہوئی سرور کائنات اردو محمد مصطفیٰ اور آپ کا مرتبہ سارے نبیوں سے اور سارے رسولوں سے اللہ تسلیم کیا جاتا ہے ماہ رمضان میں قرآن مجید کے نازل ہونے کا قرآن مجید و ذکر ہے اور علماء کے بیان کے مطابق لوح محفوظ سے نچلے آسمان پر مقام پیدل کی صرف میں یہ سارا کے سارا قرآن مجید کے رمضان میں ایک دفعہ نازل ہوا اور پھر رمضان کو حصیت حاصل ہو گئی قدر کی رات رمضان کے مہینے میں جو قدر کی رات تھی جس میں یہ پرانی مجید میں حاضر ہوا اس قدر کی رات کو فضیت حاصل ہو گئی اور پرانی مجید میں صاف نفظ ہیں سم اور رس رن کتاب اللہ کا پینا بل بادہ اس کتاب کا ہم نے وارث ان کو کیا ہے جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا آگے کہا فمین مسالم الفظ سے یہ چنے ہوئے بندوں میں سے کئی غلط کار بھی ہیں تو بہار قید خداوند کریم نے خود کہا کہ اس کتاب کے وارث لوگ وہ چنے ہوئے بندے ہیں تو وہ کہ اس کتاب کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس امت کا مرتبہ اور مقام بھی باقی امن سے بڑھ گیا اور بلند ہو گیا تو یہ ساری باتیں پرانی مجید کی فضیلت پر دلا کرتی ہیں پھر پرانی مجید کا جب نظام نافذ ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں یہ کتاب کا نقصان نافذ تھا امن قائم ہو جائے اور یہ کتاب ایسی ہے کہ جو کہ امن کی ضامن ہے آج بھی اگر حکومت وقت اس کتاب کو نافذ کر دے تو ان اللہ پاکستان امن کا بن بنائے مزید باتیں آگے آتی رہیں گی اب چند احادیث کا میں فصلہ کرتا ہوں حصور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی پرانی مجید کے ساتھ شعر رکھتا ہے اور پرانی مجید کو پڑھتا ہے یاد کرتا ہے تو حرما کل قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا میں عموماً یہ سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی آدمی نے چار دفعہ پرانی مجید ختم کیا کسی نے دس دفعہ کسی پندرہ دفعہ تو جتنی دفعہ دنیا میں پرانی مسجد ختم کیا اتنی دفعہ وہ پڑھتا جائے اور پھر وہ چڑھتا جائے اور جہاں آخری آیت آئے گی وہاں اس کا کیا ہو جائے گا مرتبہ اور مقام ہو گیا تو گیا کہ پرانی مجید کی یہ شان ہو گئی کہ کل قیامت کے دن بھی اس پرانی مجید کے ذریعے سے جنت کے اندر بلند ترین مقام انسان کو حاصل ہوگا پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک فرمایا کہ جو آدمی پرانی مجید بڑی مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے ماساورت الکرام البارہ وہ تو وہ فرشتے جو کہ کرام برادہ دکھنے والے ہیں ان کے ساتھ اس کا مقام ہوگا اور جو آدمی مشکل ادا کرتا ہے قرآن مجید کے الفاظ کو اس کو بھی دورہ عدل میں جاتا ہے قرآن پڑھنے کا بھی اور تکمت کرنے کا بھی اب آخری روایت جو آج کے درس میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صد صدر نے سرمایہ خیر وماً تعلق اور قرآن وادہ بہو آو. تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور قرآن مجید کو سکھلایا تو گویا کہ امت محمدیہ میں سے جو آدمی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کا مرتبہ امت کے باقی افراد سے اونچا ہو جاتا ہے بہتر ہو جاتا ہے تو جب وہ فرد جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے اس کا مرتبہ اور مقام بلند اور اونچا ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جس جماعت کا تعلق زیادہ قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ ہے اس جماعت کا مرتبہ اور مقام بھی دیگر جماعتوں سے اونچا اور بلند ہے اور یہ ایک اتفاق کی بات ہے ہمارے پیر و مشق حضرت مولانا حسین علی صاحب دملہ قابلہ ہے ان کو قرآن مجید کے ساتھ کافی لگاؤ تھا یہ بات جو لوگ پہلے مدارس کی کیفیت کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک دور مدارس پر ایسا بھی گزرا ہے کہ جب مدارس میں جلالین اور تفسیر بیضاوی پڑھ لینے سے سمجھا جاتا کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادار کر دیا تو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی وہ خود بھی قرآن مجید کا مطالعہ کرتے اور پھر جو بھی ان کے پاس جاتا اس کو قرآن مجید کے پڑھنے کی ترغیب دیکھتے ان کا قرآن مجید کے ساتھ جو لگاؤ تھا وہ بہت اونچا تھا حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی یہ تو قرآن مجید کی زبر ریست بھی مطلب رحیب کو بیان کرتے رہتے ہیں سمجھاتے رہتے ہیں ہے <تصفح> <تصفح> بھی ایسی بات ہی تو باہر قید ان کا لگاؤ تھا پرانی مجید کے ساتھ بہت زیادہ <تصفح> میں اس سلسلے میں دو واقعہ ذکر کیا کرتا ہوں <تصفح> ایک تو ان کے دورے <تصفح> زندگی میں پورے ہندوستان سے ہی نہیں بلکہ ایران اور افغانستان سے بھی لوگا ان کے پاس پہنچتے تھے پرانے مجید سیکھنے کے لیے دار العلوم دیوبند میں جاتے تھے حدیث پڑھنے کے لیے اور مولانا حسینی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس جاتے تھے پرانی مزید پڑھنے کے لیے اس وقت دار العلوم دیوبند میں جلسہ ہوا تھا سب سالہ دستار بندی کا تو میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا دار العلوم دیوبند میں ہمارے شہر حضرت علامہ کالی شب سد الدین صاحب رحمتہ اللہ تعالیٰ وہ تو دار العلوم دیوبند کے قابل تاثیر تھے اور انہوں نے تو دستار خضویر حاصل کرنی تھی بال قید میں بھی چلا گیا تو وہاں جگہ نہیں مل رہی تھی ٹھہرنے کی اتفاقاً ہم گئے مولانا اسد مدنی صاحب تم کے گھر تو ان کا گھر خود تھا اور انہوں نے کافی مہمانوں کو اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی تھی جیوڑی میں مجھے بھی کا موقع مل گیا کچھ اور ساتھی بھی کہیں تو ایک دن میں وہاں جیوڑی میں بیٹھا تھا تو ایک بڑے بزرگ آئے, السلام علیکم کیا میری طرف کو دیکھ کر مخاطر ہو کر پوچھا وہ کو اندازہ کر گئے کہ کہاں سے آئے تو میں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں تو پاکستان تو بہت بڑی جگہ ہے کہا نہیں پاکستان کے ذریعے سے آیا تو میں نے کہا کہ میں گوجرا والا کے ذریعے کا رہنے والا ہوں تو اس بات کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر ایک اداسی شامل <coughs> میں بھی ویسے کھڑا ہو گیا تھا ان سے باتیں کرنے کے لیے تو وہ ان کے چہرے پہ میں نے اداسی دیکھی کیونکہ وہ جس چیز کو تلاش کرنا چاہتے تھے نے سمجھا کہ وہ دیکھی کہ یہاں نہیں لیکن انہوں نے پھر ایک تیسرا سوال کر دیا کیا کبھی تمہارا میاں والی آنا جانا ہوا تو میں نے کہا کہ میاں باری کا ضلع تو ایسا ہے کہ جہاں ہمارے بزرگ حضرت مح اللہ سینک صاحب رحمۃ اللہ رہتے تھے تو اس واضح کر کے ہمارا تو میاں باری کے کے ساتھ کافی تعلق ہے تو انہوں نے مجھے اپنے گھر کے ساتھ لگا اور کہا کہ میں یہی چیز دیکھنا چاہتا تھا اور مجھے کچھ اندازہ ہو رہا کہ تم پاکستان سے آئے ہو تو شاید تمہارا کچھ علاقہ کچھ تعلق ہو تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم چند ساتھی صوبہ بہار سے حضرت مولانا سیند صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے گئے تھے اور وہاں میں مرید بھی ہوا تھا ان کا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ان کے بیٹے مولانا عبد الرحمٰن صاحب کا ہی مرید ہو جائے تو میں نے یہ رابطہ قائم کرنے کے لیے یہ ساری بات کی تھی تو بھار کے اب یہ ثابت ہوتا ہے اس زمانے میں لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ اگر پرانے مجید کا درس کسی آدمی نے حاصل کرنا ہے تو پورے ملک ہندوستان سے وہ رغبت کر کے تو وہاں پہنچا کرتے وہاں بہتر کے قریب ڈیرہ پر <تصفح> تکلیفیں بھی برداشت کرتے تو یہ ان کا پرانے مجید کے ساتھ جو کافی گہرا علاقہ تھا اس وجہ سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم اگر قرآن مجید وہاں پڑھیں گے تو ابھی صحیح قرآن مجید کی سمجھ آئے گی مولانا دوست محمد صاحب جو کہ عام طور پر خدمت کرتے تھے عادت فہیوں کے خلاف اور عالصن الجماعت کے مصروف کی ترجمانی کرتے تھے ان سے کسی نے پوچھا کیا تمہاری حضرت مولانا حسینی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کبھی ملاقات ہوئی تھا ہاں ایک دن اور سورج دن یعنی کہ میں ایک دن گیا حضمۃ اللہ سن صلی الرحمٰ کے پاس اور انہوں نے سورج جن بڑھا دی تو بولا کہ جو آنے جانے والا ہوتا تھا وہ اس کو کچھ نہ کچھ قرآن جن کا دس دے ہی دیا کرتے ان کی مرضی یہی ہوتی تھی کہ لوگ قرآن ملک سے نعش نہ ہیں تو قرآن جن کی واقفیت لوگ حاصل ہو کر اب ایک تیسری بات بھی سیر میں آ گئی ہے وہ بھی سن لو حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی جن کو پنی والے بڑے بابا کہتے ہیں لوگ تو وہ مرید ہو گئے حضرت مولانا سین صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان کو عالم پہ بہت پڑے تھے معقولات میں خصوصی مہارت تھی ان کو تو علم حاصل کرنے کے بعد ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں کسی سے سلوک سیکھا تو وہ مختلف مقامات پر گئے تھے تو آگے پتہ چلے کہ یہ بزرگ کیسے ہیں اور ان سے بیٹھ کر کے سلوک حاصل کیا جا سکتا یا کہ نہیں لیکن کہیں تسلی نہیں ہوتی تو جب حضرت مولا حسینی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں گئے دیکھنے کے لیے تو وہاں دیکھتے ہی بھاپ گئے کہ یہ واقعی بندہ بڑا اونچا ہے تو وہاں مرید ہو گئے تو مرید تو ہو گئے تو مولا حسین صاحب رحمۃ اللہ کل نے اسی دن یا بعد میں کبھی کہا کہ مول غلام سلو میں سے قرآن مزید پڑھ جائے تو چپ ہو گئے اٹھ کر گئے تو لبا کے پاس بیٹھے اور کہا کہ یہ مولا حسین صاحب سادگی ہے یہ بڑی اور یہ ہر آدمی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناواقف ہے میں کئی دفعہ تفسیر کے دادن پڑھا چکا ہوں اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم بھی قرآن مدیم پڑھ لو پھر ایسا ہوا کہ حضرت موللہ حسینی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب چند نکات قرآن مجھے کی بات سوتوں کو بیان کیے تو پھر خود کہنے لگے کہ ہم یہ سمجھ گرے کہ جلال پڑھنے سے کام چل جاتا ہے لیکن آج پتہ چلا ہے کہ واقعی تھرک نے خود باقاعدگی کے ساتھ تلم حاصل کر کے تو حضرت مولّّہ حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے قرآن پڑے پھر خدا کریم میں بڑی مقبولی ہے کہ اور ان کے جو مریدین تھے انہوں نے پھر اس خدمت کو دور دور تک پہنچایا اور پرانی مجید کے دست جاری ہوئے دیگر جماعتوں کے افراد بھی پرانی مجید پڑھا رہے ہیں لیکن جتنا تندرستی جماعت کا پرانی مجید کے ساتھ واضح اور سیر ہوتا ہے اور اس دورہ تفسیر کو جتنی مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ اور دیگر مقامات پر نظر آپ تو جب وہ فرد جو قرآن مجید سیکھے سکھلائے وہ اونچا ہے تو جو جماعت قرآن مجید کے ساتھ طبق رکھے سیکھے سکھلائے پڑھے پڑھائے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جماعت کا تعلق بھی دیگر جماعتوں سے اگرچہ دیگر جماعتیں بھی اعلی حق کی ہی سمجھی جائیں کہی کہ جائیں لیکن وہ جماعت جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ زیادہ ہے اس کا مرتبہ اور مقام باہر کے اونچا اور بہتر